بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یاسین والقرآن الحکیب یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے انکا لمن المرسلید اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے کہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنوع نہیں کیا گیا تھا متنبے کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لقد حق القول على فهم لا ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے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 ام لم تنذرهم لا يؤمنون اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے انما تنذر من اتبع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 ضلال تب تو میں سر گمراہی میں مبتلا ہو گیا آمنت بربکم میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو نیل جن سکو میاں حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو خبر ہو بما ربی من کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا وما على من من جند من وما اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے ہی تھے ان كانت واحدةً فإذا هم وہ توار تھی آتشی سو وہ اس سے ناگہاں بج کر رہ گئے یا حسرتن على العباد ما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 اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے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 اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے منازل حتى اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھرتے گھرتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے لشم سی کلک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 یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی ولا پھر نہ تو وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے ونبخ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 صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے لا نفس ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے إن أصحاب الجنة اليوم في شغل اہل جنت اس روز ایش و نشاد کے مشغلے میں ہوں گے و وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے لهم و لهم ما وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا سلام قولاً من رب پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا اور گناہ تم آج الگ ہو جاؤ کم یا بلی ادم اللہ تعبل کو مار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 اور ہم نے ان پیغمبر کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایا ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے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 تو ان کی باتیں تمہیں غم نات نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اولم انسان انا من فإذا هو مبين کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگڑنے لگا